تو خلاصہ دیکھیں یہ ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہ زندگی طاقور کیجیے کہ زندگی کیسی عجیب چیز ہے زندگی سادہ سی بات کیے یہ, یہ, یہ میں گلاس اٹھاؤں اور یہ ڈھکا ہٹاؤں اور پانی کیوں ہاتھی ہے کوئی شہر ایسا نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا نہ کوئی گلیکسی کر سکتی نہ کوئی سولر سسٹم کر سکتا نہ کوئی پلانٹ کر سکتا نہ کوئی اسٹار کر سکتا نہ کوئی انمل کر سکتا یہ انسان کر سکتا ہے ایسا اور پھر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ پانی ہے کل میں سوچ رہا تھا تیرہ بلین سال پہلے کائنات یعنی وہ ہوا جو بگ بینگ ہوا تیرہ بلین سال پہلے یہ صرف انسان یہ سو سکتا ہے کہ تیرہ بلین سال پہلے یہ واقع ہوا اور اس کے جو ریپلز ہیں کائنات میں اس کا دریافت کر کے پتا کیا اس کو دیکھ کر ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا اٹ از لائک سینگ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ جو رپلس ہیں اس کے بگ بینگ کے جو لہریں ہیں اس کی جب اس کا فوٹوگراف لیا خلائی دوربینوں سے تو ایک سائنٹسٹ کو دیکھ حیران رہ گیا اس نے کہا کہ لائک سینگ دی ہائن رائٹنگ آف گاڈ یہ انسان ہی کر سکتا ایسا کہ تیرہ بلین سال تک وہ سوچ سکے کون کر سکتا ہے ایسا یعنی آپ اپنی سوچ کو تیرہ بلین سال تک پھلا پاتے ہیں کیسی عجیب اللہ تعالیٰ دی ہے انسان کو مائنڈ کہیں صلاحیت اب اگر انسان کشو کرے تو اسی کا تعمیر محبت یعنی جب اس کو سوچیں آپ تو بے پناہ سمندر ووٹ پڑتا ہے محبت کا آپ کے سینے میں خدا ہے تو نے کتنی بڑی دنیا صرف انسان کے لیے بنا دی اس کے بعد سارے انسانوں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے رسولان فرماتے کہ علی سد نفسن کیا وہ انسان نہیں ہے میں انسان تو وہ بھی انسان ایک یہودی کے لیے کہا تھا آپ تو خدا کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے لیے بے پناہ خیر خائی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد اب بے اپنا جذبے کے ساتھ دعوت کی دوڑ پڑتے ہیں آپ کوئی انسان مرنے سے پہلے بے خبر نہ رہے بے خبر نہ رہے کوئی انسان جہنم کے آگ میں جلنے نہ پائے یہ آپ کے ایمان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہچان ہے کہ آپ تڑپے کہ کوئی انسان جہنے میں جلنے نہ پائے ہر انسان کو خدا کی رحمت ملے جب گہری دریافت ہوتی ہے خدا کی جب گہری ڈسکوری ہوتی ہے خدا کی جب خدا گہرا ریلیشن ہوتا ہے تب یہ سب ہوتا ہے کیسے نادان ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے بول دیا لا لا اللہ اور اس پر جنت مل گئی اکس قدر نادانی کی بات ہے بے شمار لوگ یہی سمجھتے ہیں بلکہ شاید سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں ایک چلا ہوا ہے جملہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے یہ ایک جملہ چلا ہوا ہے سب لوگ یہ ہی بولتے ہیں کلمہ گو کے لیے جنت ہے یعنی جس نے کہہ دیا زبان سے لا, لا اللہ تو بس جنت میں چلا گیا یہ خدا کا انٹرسمیشن ہے یاد رکھیے یہ خدا کا انٹرسٹیمیشن ہے یہ جنت کا انٹرسٹیشن ہے یہ خدا کی پلاننگ کا انٹرسٹیشن ہے خدا کی تخلیق کا انٹرسٹیشن ہے ان باتوں پر بہت زیادہ سوچی کیونکہ سوچنے کہ وہ صرف صرف بہت سے پہلے ہے بہت کے بعد نہیں